بات باقی والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برادرانی اسلام الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دروس میں بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم نے اختصارن جزیرہ عرب کے احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات پھر حادثات پھر زمان ولادت پھر وقت ولادت اور اس کے بعد زمانۂ رضات اور زمانۂ رضاط کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حنف شباب اور آپ کا سفر برائے تجارت شام اور واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک اور پھر تجید کعبہ بنائے کعبہ میں آپ کی شرکت اور اس کے بعد رویا صادقہ اور پھر وہ گھڑی وہ سعت مبارک اور وہ عظیم شان وقت جو بے اعتبار ظاہر کے بھی رحمت تھا اور بے اعتبار باطن کے بھی رحمت تھا کہ رمضان المبارک میں اور وقار ہرا میں جبل نور پہ حدود حرم میں اللہ کے پیغمبر پر وہ اللہ کا فرشتہ جو انبیاء اور اللہ کے درمیان میں قاصد ہے رسول ہے وہ رسول نوری ہے اور وہ سب سے پہلی پائی لے کر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور حضور پاک نے ان آیات مبارک کو تلاوت کرنے کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور آپ پر اس بھائی کا اس سکل کلام کا اور اس لقاء جبریل کا جو اثر تھا اس کی وجہ سے ایک اس طرح بھی کیفیت تھی جس کا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار کیا تقریباً ہم نے یہاں تک اپنے دروس میں پیار اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہاں ہی جو ہے جب تک تک نہ ہو اس وقت تک اللہ کا نبی نبی نہیں کہلاتا حالانکہ فیصلہ تو اللہ تقدیر میں کر چکے ہوتے کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کس کس کو نبوت دینی ہے کس کو رسول بنانا ہے اور کس پیغمبر نے کس زمانے میں وبوس ہونا ہے کتنا دن اس نے دنیا میں رہنا ہے اور کب یہ سب اللہ کے لوگ لیکن جب ان کی بے ست کا زمانہ قریب آتا ہے تو جب وحی نادل ہوتی ہے تو اب ان کو نبت ملتی ہے یعنی وقت بےسط کا تعلق جو ہے وہ وائز اب وحی کیا چیز ہوتی ہے وحی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کلام کا سی کلام میں مخفی کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا اس کو کہتے ہیں وائی اور اللہ جو اپنے نبیوں پہ واہ فرماتے ہیں اس کے پھر آ یعنی اقسام ایک تو واحد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیغمبر کے سینے میں بات ڈال دیتے یہ بھی ایک واہی ہے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ بھائی لے کے آتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے دل پہ علاقا کرتا ہے یعنی ایک تو اللہ نے خود براہ راست پائی ڈال دی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے دل میں ایک بات کا علقا کر دیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا تو فرشتہ اترا تو فرشتہ لے کر وہ بھائی لیکن اس نے کہا اللہ تبارک و اللہ کے پیغمبر کے دل پر اللہ کے حکم سے اس بھائی کو اتار دیا جیسے کہ قرآن پاک نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے نزل روح علی قلبک لتکون من آپ کے دل مبارک یہ دو اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر اللہ کے پیغمبر کے آمنے سامنے بیٹھ کے وہ واحد سناتا اور سب سے آسان صورت یہی ہوتی کہ جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئے اور آ کے بات کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے تو جبرین علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں آئے یعنی جبرین علیہ السلام جب آئے واحد لے کر جب سب سے پہلی وہ پانچ آیتیں مبارک جو تھیں خلق وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے لیکن چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی پر واہی نہیں اتری تھی اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سا اثر تو نہیں ہوتا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور واہی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علمائے صحابا نے قررائے صحابہ, میں سے, قرآن صحابہ میں سے ہیں یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخر پہ رکھی ہوئی تھی میری ران پہ رکھی ہوئی تھی واہ نادنے لگی قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی تو بہرحال جب جبری علیہ السلام آئے وہ اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا اور یہ شرف بھی صرف آمنا کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا دو دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نبی نے نہیں دیکھا اچھا اس کی وجہ کیا تھی وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے ایک پیغمبر آئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں خاتم المبیا ہیں خاتم المرسلین ہیں اللہ کے کروڑوں سلاد و سلام و, و حضور کی ذات اقدس پر آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں اور عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ اس میں تو کوئی نبی نہیں تو لازمن جو غلط قوتیں ہیں یعنی آدائے اسلام ہیں آدائے دین ہیں وہ چاہے یہودی ہوں نصرانی ہوں وہ چاہے ہندوز ہوں وسنی ہوں کوئی ہوں القفر ملتن واحدہ تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثن کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلی مسارم السالم پوری خلی رام پوری نے کس سے پڑھا دی ان شیخ محمود اللہ سنت دے بندی انہوں نے کس سے پڑھا دی تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اب اللہ نے یہ تو دیا اب, اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پا لانے والے کون تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا جیسے آپ نے سورت النجم میں پڑھا ہے کہ ان هو الا ضع يعيها علم شديد القوى زو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان كعب قوسين نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرش تصور والا، والا نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوت کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا هُوَ حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا اور قرآن کہتے تاکہ اب اتصال سند ہو جائے اتصال ہو جائے کہ میرے مدی نے جبریل سے پڑھا جبریل نے خدا سے پڑھا اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو کچھ جن آیا ہو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا کیونکہ آدا جو ہوتے ہیں دشمن جو ہوتے ہیں انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع ملتا ہے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں تو ان کے اعتراضات جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور میں ہی آگے کہنا کار ایک آدمی تھا اور پھر اس کے بعد کیا پتہ ہے وہ جن ہو اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے ہیں تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تھا کہ کسی کا شب ہو نہ رہے اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں جب وہ ادبی کو مانتا ہی نہیں ہے خدا کو ہی نہیں مانتا اس کا کیا سمجھانا ہے اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا جن تو فرید من الجن والی بات ہے وہ تو ہیں دشیاتی گمراہی کے لیے آتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے ساتھ ان کی آسمانوں پہ پہرے لگ گئے ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا عطا کے محرقین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی اس پہ جن عاشق تھا تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا اس نے پہچان لیا عورت نے کہا تو وہی جن ہے کبھی پرندہ بن کے آتا ہے کبھی انسان بن کے آتا ہے تو اس نے کہا لما دا لاتن آؤ اترو ہمارے پاس رہو اس نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ آج جن کے سال میں پڑے اور تمہیں پتا نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے تو جنو کا یہ آلم تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی حکانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوکتے وحی کہتا ہے ماں انب قارن میں پڑا ہوا نہیں ہوں لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے تو بی بی رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ ابن نوفل کے پاس لے گئی ورقا ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا اب شریٰ خدیجہ نزل نزل علیہ الاکبر ونزل الذی نظرۃ السلام کے مبارک ہو یہ جو واقعہ بدلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر وہی روح الامین وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتر اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بے سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو وائد تھے اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں تھا جیسے بھرتا ابن نوفر یہ بھی سارا بھی تھا یہ بت پرست نہیں تھا یہ بت ان کو سجدہ نہیں کرتے اسی طریقے سے اور ابن نفیل تھا اسی طریقے سے قص کسب نسائسہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سیدھا کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا ایک ایسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے ان چیزوں سے بچ جاؤ اور بڑی عجیب عجیب کیسے انہیں سایدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھے اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی علم بھی دیا تھا اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے شیر آتے چیتے آتے بگاڑ آتے پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور ڈرندو اور, یعنی اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے ورقا ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقا نے ایک خاص بات یہ بھی کی اس نے کہا کہ یا لئی تنی یا رسول اللہ کاش اس صبح کے تو میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا آپ کا خادم بنتا آپ کا معاون بنتا یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گیا پھر میں ابا بخرجی بخاری شریف کی حدیث ہے عدیث نے ابا بخر جی ہوں مکے والے مجھے نکالیں گے کیوں نکالا تو اس کو زیادہ ہے جس کے کردار پہ کوئی بات مجھے کیوں نکالیں گے اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں جتنے میں بھی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے وہ کہتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائے تو انہوں نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں نا سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہ اللہ کے حق کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں پنیر کھلانے کے لیے اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں ورنہ اگر کھل کے حق کہے تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا کون برداشت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کو منہ دوں حق تو کڑ رہا ہوتا یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا حق تو کڑوا لگے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی سمجھے نبوت کا معنی کہ واہی تو اترنی شروع ہو گئی اب آپ کی نبوت تو شروع ہو لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا تبلیغ کا رسالت کا پیغام کا عوامل کا پہنچانا وہ ابھی حکم نہیں ملاتی پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا بے خراب اس میں خلط آپ پڑے تو اب حضور صلی اللہ علیہ خدیجہ مبارک میں دو مقام پہ لفظ ہے ایک مدثر اور ایک مزمل مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا سو جانا مدثر کا معنی بھی دسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں مزمل اور اسی کو کہتے ہیں مدسر دسار سے اور تزمیل سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا جبریسلام تشیف لائے گی یادسر کم فر یادر اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے اے میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بھیان کرے بھی اس کی کیفیت جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا گیا رسول اللہ حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو حضور ڈھونڈتے آئے ڈھونڈتے آئے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے کوئی بستر بھی نہیں کوئی کو کپڑا بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی دگی ہوئی ہے تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا قم تھا نا قم یا ابات ہو رہا اباتا مٹی کے باپ اٹھو تو یہ محبوب کی ایک محبوبی جت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے. حضرت علی کی کنیت تو ابوالحسن تھی آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے تو آپ کی کنیت ابوالحسن تھی آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی توا بھی کہا کرو میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے یا ایوہن نبی یا ایوہ رسول جیسے فرمائے یاد اگر یا, یا عیسیٰ یا آدم ٹھیک ہے لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہن مدثر قمفان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ رہے کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں ان نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے تو یہ زیادتی ہوتی ہے یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا قرآن کہتا ہے یا یا اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی تو, تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا اللہ ہدایت فرمائے کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کابت اللہ کا گراف چونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کمری تجویز کر دیں حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی یہ بہت بڑی دیاتی ہوتی ہے اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے جیسے ہم نے ایک شورت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانا کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے آسمانوں سے اتارے گئے پتہ نہیں گندم کا دانا ان کو کہاں سے موری صاحبان کو مل گیا یعنی کتنی بڑی دیاتی ہے اللہ کے قرآن یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کبھی آپ پڑھے نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے تسلسل نہیں ہے عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبادت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے آگے عبادت بنے بنے نہ بنے نہ بنے وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے اس کے لیے ہم عبادت بنائیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی وہ جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبارت چاہے اس میں بیس لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں تفصیل کرنا الگ بات ہے قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات ہے ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی یا ابرانی زبان میں بات کی تھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تو اس لیے بہرحال قرآن نے اتنا کہا گیا کہ قرآن نے اتنا کہا گیا کہ تک اس درخت کے قریب مت جانا وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں اللہ بافر بائے اللہ حضرت شاہجی رحمۃ اللہ علیہ عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے, قاضی فوت ہو گئے تو قادی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے وکیل لائر بھی تھے قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قادی صاحب کی یعنی سوانے لکھنا چاہتا ہوں چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں تو انہوں نے شور صاحب نے جواب دیا کہ سوانے ضرور لکھو لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ما فوک الفطرت چیز بنا دوں اسی لیے یہ مانا نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا دے کے قریب لے آئے نا نبوت کا اپنا مقام ہے بسالت کا اپنا مقام ہے اور الوحیت کا اپنا مقام ہے بھائی کا اپنا مقام ہے اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو جب یہ حکم ملا گیا ایوہ فانذر اٹھو میرے بدنی اب, اٹھو اب اب سونے کا وقت گزر گیا اٹھو اور قوم کو ٹراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو اپنے رب کی بڑائی کرو رب کا رب کو بڑا کیا منایا رب کو بڑا بناؤ یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کو شرارت کر رہے ہوں تو اگر کہہ دے بھائی عقل کرو گھر میں بڑا ہے وہی تمہارا بڑا بھائی ہے بھائی تو باپ موجود ہے دادا موجود ہے بھائی آرام سے بات سنو بڑا بات کہہ رہا ہے تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر گناہ کیسے کر اب جب یہ حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے سیدا خدیمن اسلمت سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدی اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بے دلدادہ ہیں تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا مساوات کا وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا ہاتھ میں دیا نے بتاتا ہوں خدا کے بندے اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے خدیجہ اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت کو اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام کا حضرت زید کون تھے جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن و تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے اصل میں وہ غلام تھے پھر بی بی خدیجہ نے خریدا بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام تھا اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی یعنی گھر میں گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لایا سب سے پہلے بھی خدیجہ حضرت زید اور سیدنا علی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہ معنی یہ تھا کہ اللہ کے کی چہرے کو عزت دے اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ ڈالی یعنی بچپن میں بھی حالانکہ تو مانا کفر تھا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے جھکے اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اکسم والے کا بلا کے بارے میں کسم نظر میں تو ان سے بگ کرتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ نفرت سے حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا حضرت علی بھی اسلام لے آئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رکیہ سیدہ ام کلسوم سیدہ زینب سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافظ کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے باقی بیٹیوں کا انکار کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے اس لیے وہ بیٹیوں کو انکار ہی کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک اللہ کے بندے بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی بیٹیوں تمہاری کتنی ہیں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو کر چاچا سے پوچھیں قریبی عزیزوں سے پوچھیں یہ اتنی کہ چودہ سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام پہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا گھر سے باہر بھی اب کو رکھا جائے تو جب دعوت دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور واہ کا بتری آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے پاس کیا تریر ہے کہ باقی وہ آیا تھا ان نے کہا ایک پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی اس نے کہا قبل تو الا اللہ اشد اللہ محمد الرسول اللہ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ اللہ مجھے اللہ کی کسم ہے ایمان الامت اللہ کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اللہ جہاں ایمان ہو ابو بکر ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو گیا اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطال الارض احد ولہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر مدی اللہ تعالی اسی لیے علما نے کہا یہ بات کو سمجھے کہ اگر عورتوں میں اولت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی غلاموں میں اولت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی اور بچوں میں اولیات دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے لیکن باشعور اور سمجھدار اور این رشد والے سندھ میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی چونکہ حضرت علی مانا ہے لیکن بچے تھے بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد اور سرزمین عالم کا سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لانے اسی لیے علما نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے ابو بکر چونکہ باقی یاد غلام ہے یا حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے اور یہ بات بھی یاد رکھیں سید ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجا نہیں کی بلکہ آپ کے والد ابھی کوہافا وہ تو بتوں کو سجا کرتے تھے باقاعدہ بتوں کی عبادت کرو تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو کچھ تجرب کرو کچھ آج تھی کرو تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ تو حضرت صدیق کسی طریقے سے کسی بہانے سے اب باپ سے آدمی کیا کرے باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے نہ جھگڑ سکتا ہے نہ باپ کے آگے تو سے بات کر سکتا تو کوئی نہ کوئی بہانا کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابھی بغیر اپنے گھر میں تھے اور ابھی کو حافظ زد کر گئے انہیں کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی میں نے کہا بجان بات یہ ہے کہ آپ جائیں آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کروں ابا خوش ہو گئے پالے چپ کر کے چلے گئے حضرت صدیق فرماتے ہیں یا مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا اب دور چلے گئے اب بھی آئیں گے میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ مجھے پیاس لگی ہے پانی چاہیے اب وہ کیا بت کیا بات کر میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی شوٹی کھلا دو تو آپ روٹی کیا کھلائے جی بہت کیسے روٹی کھلائے گا تو کہتے ہیں میں دور گیا میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے آیا پھر دروازہ اندر سے بند کیا میں نے کہا بات سنو تم میرے باپ کے خدا ہو نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے گا. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا اور پھر میں چلا آیا بعد میں جب ابھی کو ہافا گئے انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے خدا کو بندہ توڑ دے لیکن جب اللہ عقل چھین لے تو پھر کیا ہو سکتا اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں بڑے جوش میں اور ابھی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کہا کیا کیا تو میرے خدا کی توہین کر دی دیت کر دی ایسا کیا ایسا کیا کہاں ہے ابھی بکر آج میں نہیں چھوڑوں گا اس کو سزا دوں گا تو ابھی بکر کی اما نے کہا کہ ابھی کو جلد بازی نہ کرو بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو انہوں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یامد اللہ تحقیق اب لقبہو لکب صدیق ورفیق آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گی اور یہ اس کا رفیق ہوگا تو بی بی نے کہا ابنی انہو شان ابھی خوافا میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے اس کو مت مار اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ ابھی خوف ان کا اچھا عجیب با تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم اللہ کے کروڑوں سلاد السلام ہوں میرے نبی پہ آپ نے کتنی پیاری بات کی فرمائے اختار اختار علی صحابی ونساری اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا ساتھی بھی اللہ نے چنے کہ جیسے سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنا کہتی تھی کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آبینا تو مبارک ہو اب شریف ان قد حاملتے بھی محمد کہ تم اس بچے کے ہاں حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے مجھے پتہ لگ خود حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں گزرتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ سلا تو صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھیں روزہ رکھے چھوڑے آپ دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے ہم ٹانگڑائے ہیں. یہ ہمارا عجیب اسلام ہے حالانکہ ہم شران پابند ہیں کہ انتم خیر ناس بالمعروف و خیر عن المنکر یہ بھی کہ جی نہیں ہے جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چھ سماج کا فرمائیں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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ ان سے اب تو لوگوں کو ڈرائیں اب تو لوگوں کو دعوت دیں اب تو آپ لوگوں کو پیغام الٰہی پہنچائیں اور دعوتیں توحید دیں اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جنم جی سے ڈرائیں کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نظیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جب ابھی ابھیب پہ چڑھ گئے آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ آپ محلات بنے ہیں یہ جب البھی کبیس اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ حاضا اقبال جب الارض یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا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 حضورت نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی سارے مکے والے اپنی زبان مبارک سے کی اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے ایسا تو کبھی نہیں کیا ہاشم دوڑے بنو مخضوم دوڑے, دوڑے سب دوڑے آئے تو کیا دیکھتے ہیں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 نے کہا المایا یا محمد جلدی کریں بتایا ایسا کون سی بات ہے ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ارکوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا اجم بھی ہماری قیادت مان لے ادھر نے کہا بالکل انہوں نے کہا ادور سے تیر کیسے بات کی ہے مہربانی کرو ہمیں جلدی بتا لا الہ الا اللہ مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑو پھر تمام عالیہ بادلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابھی لہب جس کی کنیت تھی نام اس کا ابھی لہحب نہیں تھا ابھی لہب کنیت تھی نام اس کا عبد الزا تھا کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب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 شانے جو اس نے احانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لانت پرستی رہے کسب سیسا نارن دات راتلب پی حبل من سد تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابھی لہب اب یہ کہے کہ آ گیا لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز تو عید کی بات کر رہا ہے کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابرآف مسلمان ہو گئے کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے اب مقابلے پہ تر اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلون ابھی جہل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 اور حضور کوئی جواب نہیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طبا آخر اب اجال نے سامنے آ کر دھمکی دی ایک عورت دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی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 حضرت حمزہ نے وہ اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا جہل جہل کا نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے جہال کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کے اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون پہ جی نہیں کہا تو صبح محمد خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا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 بنو ہاشم تھے کئی بنو مخدوم تھے کئی بنو قلع تھے خریش و... تھے تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یا یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے دوبارہ سمجھدار تھا اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا لا تف آلو شیئن تقولو شیئن خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا زیادتی تو میری ہے میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو گالیاں تو دیا.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 وہ اللہ عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ اب محمد کہ محمد پاک مبارک ہو میں نے تمہارا بدلہ لے لیا انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الدوا میں سردارو کے سامنے روسائے کو فارغ کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا حضور چپ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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو گفارے کو ریس اکٹھے ہو کے آئے اور چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے احلام ہو اجداد محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے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 میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا شاعر ہے نے کہا واللہ انا کلا میں شعرا میں زیادہ شعرا کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا جادوگر نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں محمد عربی کا کہان سے کیا تعلق ہے تو نے کہا آخر وہ کیا ہے کہا بات سنو وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن اس نے پڑھا انت خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی اس میں ایسی لاس تھی <لَمُقْدِقٌ> وہ تو ایسا کلام تھا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں ان میں کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاہ چا چا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا میں کہا نہیں, نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا لیکن جو بات سچی ہے وہ شاید اپنی وہ شاہر تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم محض میں آ گیا نا پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو کریں گے تو کیا ہاتھ سے یہ بھی مسلمان ہوتا ہے